شاہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ شکیح ہونا تو در کنار خود مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پہلے حصے میں تین جماعتوں کے حالات ہیں ملائکہ جنات انبیاء نے والوں کی قسم قطار در قطار صافات قطار در قطار صف باندھ کے کھڑے ہونے والوں کی کسم فرشتے زجرن ڈانٹ دینے والوں کی قسم زجر ز ذکرن پیچھے چلنے والے قرآن کے حکم کے ان کی قسم فتح ذکرن یعنی ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کی وحی کے تابع ہو کے چلتے ہیں ان حکم لبا ہے یہ جواب قسم ہے واقعی تمہارا معبود ایک ہی ہے یعنی رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ درمیان ان کے ہے اور رب ہے تمام مشرقوں کا یا زیادہ ہے کہیں آتا ہے رب المشرے کے کہیں رب المشرے کے ول کہیں رب المشرے کہنے وہ رب المغرب یہ صرف جہت کے لحاظ سے ہوتا ہے ایک جہت کے لحاظ سے سورج و وسل ہے ابھرتا لحاظ ایک دن جس صحت سے کرے گا دوسرے دن تھوڑا انگل کے پھنسے پر پھر, پھر پھر اس طرح اس طرح اس طرح, اس طرح ترائے سو اور نو جہتے ہیں جس کی طرف سورج پھر کے آتا ہے اس لیے مشرقین بھی ہے مشارق بھی ہے مشرق بھی ہے رب المشار کے تمام جہتیں سورج کے ابھرنے کی اس کی کسم ان سما دنیا ہم نے خوشنما بنا دیا ہے آسمان دنیا کو بے زینت نل ستاروں کی زینت سے وہ من کل شیطان مارے اور اس زینت کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے ہر شیطان سرکش سے لا الى الملع نہیں کانگا سکتے ملا کی طرف شیطان جان بن اور لٹریشن کیا جاتا ہے ان کا ہر طرف سے یق مارے جاتے ہیں پیٹے جاتے ہیں جب بھی ملا آلہ کی طرف چڑھتے ہیں نا تو کان لگانے کے لیے تو پھر شہاب ثاقب اللہ کریم ان کے پیچھے لگا دیتا ہے ان کے ادبار اور آراز میں وہ چوئے لگاتا ہے اس لیے ان کی طاقت نہیں کہ وہ اس مقام پہ چل کے کچھ سکھا دے دورا بالکل دھک دیے جاتے ہیں ول عذاب واسب اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا یعنی وہ ملائے اعلی کی بات سننے کے قابل نہیں ہیں نہ یہ کسی کو وہم ہو کہ شیطان کوئی نہ کوئی کلمہ لے آئے گا قرآن پاک کا یہ آئے گا وہ آئے گا کتن نہیں من خاتا پھل مگر جو کچھ وہ چوری چھپے چوری چھپے چھپا کے لے آتا ہے فت باہو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شولا ساکر بھڑکتا ہوا وہ چیختا ہے شیطان اس کو چلاتا ہے فست اب آپ ان سے پوچھیں کیا تم زیادہ مخلوق کے لیے سخت ہو ام من نہ یا جو کچھ ہم نے مخلوق بنائی ہے فرشتے وغیرہ وہ زیادہ سخت ہے فست افتہم اہم اشد و ام من خلقنا نام ان آپ نے ان موزیوں کو تو بنایا ہے نا لیس دار مٹی سے مکے والے جو اطراتے ہیں بل عجیب بلکہ تو تعجب کرتا ہے وہ یس وہ مسکرا کرنے لگ جاتے آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ زریل مٹی سے پیدا ہو کے اتنے اکڑ خان ہے اور ان کو شرم بھی نہیں آتا وہ الٹا مسکرہ کرنے لگ جاتے ویزا رک کے رولا یس جب قرآن کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ویزا رہو آیتن یستہ سرول اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی آیت کی تو یشتا سرول مذاق اڑاتے وکالو انحضہ کہتے ہیں یہ تو نیرج جادو ہے کلم کل یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ جی اس کے اپنے اوپر بھی اثر ہے اسی کا اس لیے مشہور بھی ہے اور یہ دوسروں پر بھی اثر کرتا ہے ایزام اتنا جب مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں پھتیاں کیا ہم نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے کیا ہمارے باپ دادا سارے کے سارے جو ہیں اسی طرح ہوں گے تو فرما دے ہاں ہاں اسی طرح ہوں گے وہ تم بھی اور وہ بھی داخلون سارے ضلیل ہو کے آو گے اللہ تربار فی هِيَ سجرت الواحدہ وہ قیامت جو ہے نا وہ ایک چڑک ہے ایک ہی چھڑا کلّا پاک دے گا فیض سارے سارے اٹھ کے اور نفق ثانیہ کے وقت سارے اٹھ کے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے وہ يَوْمُ یادین وہ کہیں گے ہائے ہلاکت ہماری یہ دیہا دین کا آ جزا کا ہزا یوم فصل نظیم اللہ فرمائے گا یا فرشتوں کو حکم دے گا تم کہو ہار یومن فصل یہ اس فیصلے کا دن ہے جس کی تم تقسیم کرتے تھے حکم ہوگا اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہم مذہب کو ظالما جم ان کے ہم مسلک لوگوں کو ایک پیر کے سارے کے مرید ہیں یا مذہبی بھائی سارے اکٹھے کرو وہ ماں کانو اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو مندو لہ کے بغیر اور اب جو ہے نا ظالم لوگ فہدو ان انام ظالموں کا منہ جہنم کی طرف کر کے کھڑا کرو وہ ان کو کھڑا کرو آج ان سے سوال کرنا ہے سارے جہنم کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا مالک ملا تنا سرون کیا ہے تمہیں آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بل ہو مر مستسلمون بلکہ آج کے دن وہ بالکل صوفی بن کے کھڑے ہیں مستسلمون ہوں وہ اک والا باز متوجہ ہوگا بعض ان کا باز پر پوچھیں گے آئس تک تم بڑے زور کے ساتھ ہمارے پیچھے چلتے آؤ ہم تم اسی کا بحث میں لے جائیں گے آپ آتے تھے نا بل تک میں وہ کہ نہیں آتے تھے اصل تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں تھا ورنہ اللہ کی کتاب تمہارے اندر موجود تھی اس اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے روایات اور حکایات کے پیچھے تم کیوں لگ گئے ہم تو خواہ بخواب بٹے مارتے تھے کوئی کبھی گپ ذکر کی کبھی کوئی کہانی ذکر کی تمہارے اندر جو قرآن موجود تھا تم سب ہمارے پاس کیوں آتے تھے ماکان اللہ علیہ سلطان ہم پر تمہاری کو حجت نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی زور تھا تم پر بلکہ پل کن تم کومن تاغی بلکہ تم سارے کے سارے تھے یاغی باغی تاغی اللہ کے سرکش تھے اس لیے سرکشوں کو دیکھ کر ہم بھی آتے تھے اگر تم اچھے ہوتے تو ہمارے جیسے برے آدمی تمہارے پاس کیوں آتے جنس کو جنس پہچان جاتی ہے حق کا الینا کور اب ثابت ہو گیا بول ہمارے رب کا چکیں گے نے تمہیں گمراہ کیا. ہم خود جو گمراہ تھے. اب سارے کے سارے اسی عذاب میں شریک ہوں گے انا کزال کا نفل ہو <مِن> بل مجر مین ہم کو اسی طرح جزا دیتے ہیں کیوں جب ان کو کہا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ تو گدھے کی طرح یس اکڑ جاتے آتے ہیں ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کے ایک لا الہ اللہ پر عمل کریں وہ یقول اور کہتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شاعر کی وجہ سے مجنون کی وجہ سے بل جا ابل حق نہیں, نہیں یہ مشرقین کا ہی ہے بلکہ محمد تو آیا تھا حق کے ساتھ وصدق المرسلین تمام رسولوں کی تصدیق لکھا انکم لذائق العذاب العلی تحقیق تم البتہ چکھنے والے وہ عذاب دردناک کے نئی جزا دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہاں ہاں اللہ عباد اللہ المخلصین مگر وہ بندے جن کو اللہ نے اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیا تھا مخلسی انائے کل ہم رزق معلوم ان کے لیے رزق ہوگا بڑا معلوم یعنی سارے کے سارے فروٹ پھل وہ مکرمون بڑی عزت والے ہوں گے جنات کے میں ہوں گے اور اپنے مناظرہ خانے کے وہ پھٹنے کے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے مناظرہ کر رہے ہوں گے خوشگبیاں چل رہی ہوں گی یوتاف کاسمین اور چکر کاٹ رہے ہوں گے ان پر غلام کس کے وہ ایسے پیالے لے کر جس پیالے میں ممین شراب معین کے بے بہترین والے معین کا معنی ہے میں بھی ہوشی نہیں ہوگی بَعْضَىٰ الَّذَّتِ الْوِشَّارِ بِین چتہ سفید ہوگا اور لذت آئے گی پینے والوں کے لئے لا نہ اس میں کوئی مستی ہوگی وَلَا هُمْ أَنْهَا يُلْزَشُونَ اور نہ اس سے ان کا دماغ خراب ہوگا وَإِنْدْهُمْ كَاسَرَاتُ التَّرْفِ این اور نزیق ان کے پاس نگاہیں نیچے کرنے والی صورت آنکھوں والی کا ان پید مکرون گویا کے وہ انڈے کا باریک چھلکا ہے ایسی سفید اور ملوک ہوں گی اک بالا باز ہوتا کہیں تو بیچارے سور کے بے ہوش ہو جاتے ہیں ستے ستر ستے ہوگی نا پھو اور اس کی بالٹیاں مانجے گے وہ کا ان کے پاس نگاہیں نیچے کر کے بیٹھنے والے گویا کہ وہ چھلکے کے انڈے کے چھلکا جو ہوتا ہے چھلکے کے نیچے نرم جھلی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ملوک ہوں گی فاقفل اب والا باز, باز ہو پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی کالا کالم ان کا میرا ایک دوست بھی ہوتا تھا وہ مجھے چڑک دیتا تھا کیا تو بھی اس باتوں کو مانے گا احزا مترا وکنا تو رابط جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا پھر, پھر جمع ہو جائیں گے کال حل انتم مبتالے ہوگی اس وقت بولے گا کائل انتم آؤ آپ جہنمیوں کو دیکھیں وہ کدھر گیا کدھر گیا میرا دوست حت بس اس کے جام کے دیکھے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے حت میں بالکل درمیان میں جہنم کی ہوگا اس وقت کہے گا تل ان کی تلت اور خدا کی قسم قریب تھا کہ تو کتا مجھے تباہ کر دیتا لولا نعمت ربی اگر نہ ہوتی اللہ کا احسان تو میں بھی آج حاضر عدالت ہو جاتا افمانہ نم تھی کیا ہم افمان تھی یہ کہا کرتے تھے ہم کیا مردہ نہیں ہیں اگر مردہ ہیں اللہ موت نل صرف وہی پہلی بار ہم نے جو مرے ہیں دوسری بار نہ کوئی زندہ ہونا ہے ہما نہ مہذبین اور نہ اصاف آئے گا ہم ان حاضا لہو الفظ العظیب یہ مکان بہت بڑی کامیابی کا ہے ایسے ہی جزا کے لیے عمل کرنے والے لوگ عمل کریں تو اچھا ہے ازال خیر ان یہ کیا بہترین مہمانی ہے یا وہ بہترین شجرت الکوم تھر رکھ انا جالنا فطرت مل ہم نے بنا دیا ہے ثور کے درخت کو یہ ندی عظمیش ہے ظالموں کے لئے وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے بیچ جہنم کے اصل الجہی جہنم کی نصف سے مرکز سے نکلتا ہے تلوہا اور اس کے جو خوش بوشے ہیں وہ اسی طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے شیطان کے سینگوں فَإِنَّهُمْ لَا قِرْنَا یہ لوگ وہ کھائیں جے مَا من مِنْ هَلْبُتُونَ ان سے اپنا پیٹ پڑیں گے لیل جائی. پھر سن لو کہ ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا انفو آبا ظالم انہوں نے پایا اپنے بڑوں کو گمراہ پھر انہیں کے نقش قدم پر دوڑے گئے اللہ کی کتاب کو کچھ نہ سمجھا والا قد اللہ قبل ہم اکثر الفلی پھسل گئے اکثر ان کے جو پہلے لوگ تھے سارے وہ بھی پھسلے ہوئے والا قدر نافی ہم پھر ہم نے بھیجا ان کے اندر ڈرانے والے پر پھر دیکھنا کس طرح ہوا انجام ڈرائے ہوگا یعنی سوا میرے مخلص بندوں کے اور کوئی نہ بچا سب تباہ و برباد ہو گئے قد ہم بھی بے جواب, والے ہیں جواب دیا ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے اہل کو بہت بڑی مصیبت سے اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو وہ باقی رہ گئے چھوڑ دیا ہم نے اوپر اس کے فی آخری باقی لوگوں کے اندر ان لوگوں کو ہم نے سلام کے لیے پہنچا سلام لوہن فل عالمی جو لوگ بعد میں آئے سب کہتے تھے سلام فلمی کزال کنزل موسن ہم مخلص ملو کو ایسے ہی کرتے ہیں کیوں وہ ہمارے مومن آدمی میں سے تھا سم اگر آخری پھر دوسروں کو ہم نے گڑک کر دیا اور ان کو سلامتی اتحار بچا لیا اس کو کہا تھا ام نے عیبت بسلام منہ وبرکاتہ لئے والا امم من مم مممات <تصفح> وہ سلامتی کے ساتھ بچ گئے دوسرے تمام غرقہ دیا وَإِنَّ مِن شِیَتِهِ اور تحقیق اس کے طولے میں سے ایک ابراہیم بھی تھا نوح علیہ السلام اِس جا عرب بہو بِقَلْفِ السَّلِيمِ جب آیا اپنے رب کے پاس صحیح سالے دل لے کر اور اس نے کہا اپنے باپ کو اور قوم کو مازا کس کی بات کر رہے ہو کیا جھوٹ کے اللہ کے بغیر تم نے ارادہ کر لیا فما دیا رب العالمین کیا تو ہے تمہارا رب العالمین کے فنظر متعلق پس دیکھا اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف تو کہنے لگے انی سقیب. یار مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے جشن پہ آؤں میں ذرا کمزور آدمی ہوں پس وہ اس سے دے کے چلے گئے وہ فراغ پنا ان کے کی طرف. کلارا ہاتھ میں لے کے انہوں کو کہنے لگا اللہ قرول یہ نظر نہیں کھانے جو پڑے ہیں اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ان کو کرنے کا مالک ملا تن بولو نہ کیوں نہیں بولتے فراغ المین پس پیل کے ماری اس نے ایک سٹ بری دائیں دیں ہاتھ سے فک بلو گیلے پھر وہ بھی واپس آئے نا جشن سے یسی پھول گھبرائے ہوئے دیکھا تو کسی کا کو کان کوئی نہیں کسی کے کو ناک کوئی نہیں کسی خدا کی ٹانگ کوئی نہیں تو, اتا ہوتو تو. کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جو آپ گھر لیتے ہو تراش کرتے ہو خراب اللہ ہی نے بنایا ہے تم کو جو کچھ عمل کرتے ہو کا لبل او ایک عمارت تیار کرو یعنی چشمہ تیار کرو اس کا آگ کا ف اس کو پھر اس جہنم میں ڈال دو فارا دو بہی قید انہوں نے بڑے مکر کیے فض الام اصفلی ہم ان کی ساری کی ساری جتنی مکریں تھیں سب کو تباہ و برباد کر دیا قَالَ ابراہیم کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف مجھے اللہ کو راستہ دکھا دے گا اور پھر ساتھ کہنے لگا اے رب بخش دے میرے لیے سال ہی لڑکا کوئی نا غلام حوصلے والا جوان بچہ اللہ پاک نے ان سے واضح کر لیا فلم بس جب کے پہنچ دیا وہ بچہ ساتھ ابراہیم کے دور کر چلنے کو جس طرح باپ کے انگلے کے ساتھ لگ کے بچہ دوڑتا ہے کالیا بولیا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے انی ارافل منا میں اپنی نیند میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے صبح کر رہا ہوں اب اگر یہ ایسی بات ہو مجھے جو خواب آیا ہے تم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو منظور ایسا ہے کہ میں تمہیں زبا کروں فانظر مازاتا تو دیکھنا بلک تیری سمجھ میں آتا ہے تیرا کیا خیال ہے وہ کرنے لگا یا آبات فال اے اببا اے فال جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح کریں ستا جدنوی انشاءاللہ تو مجھے پائے گا صبر کرنے والے فلمہ اسلامہ بس جب کہ دونوں تیار ہو گئے تل جبیر اور لٹایا اس کو اپنے منہ کے بعد نہ ہو ابراہیم اس وقت ہم نے اونچی آواز سے بلایا اے ابراہیم تاکہ تو نے سچا کر دکھایا خواب کو اثار ق نزل موسمین خوب سچہ ہو گیا اب ابراہیم بچ گیا ہم مخلص لوگوں کو جزا اسی طرح دیا کرتے ہیں ان ھاذا لھو الفلا المبین بہت بڑی آزمائش تھی وفد نا ہو بزبہ عظیم اور معاوضہ دے دیا ہم نے اس ابراہیم کو بزبہ عظیم ساتھ ایسی مضبوح کے جو بہت بڑی عظیم تھی لوگ کہتے ہیں نا وہ دمبا آ گیا آئے اللہ نے بحث سے دمبا بھیج دیا تو پھر فرمایا اسماعیل پر چھری نہ پھیرو چھری تیری ضائع نہ جائے اس چھری کو یہ دمبا بھیج دیا اس کو ذبح کر لو اور اس کا نام کیا ہے فتح ناحب عظیم ایک دمبے کا آ جانا یہ ذبح عظیم کس طرح بن گئی ذبح عظیم تو وہ ہو جس میں اسماعیل ذبح ہو جائے دمبے کا ذبح کرنا پھر اس کو کہنا یہ زب عظیم ہے بات نہیں بنتی حضرت اسماعیل کا ذب ہو جانا ہوتا پھر تو ذبح عظیم تھی کہ بہت بڑی اعلیٰ سبح ہے کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا پھر ذبح بھی اسماعیل اسلام کو کیا ایک دمبا آئے اگر بہشت میں اور حکم ہو کہ اس کو ذبح کرو وہ ذبح عظیم کس طرح بنے گا معلومات بات اصل یہ نہیں دمبا آیا ہوگا اور ذبح بھی آپ نے کیا ہوگا مگر ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا سبح نہیں بلکہ ذبح عظیم سے وہ محبت اسماعیل کی ہے جو ذبح ہو گئی جب اللہ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم تیار ہو گئے حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے وہ ذبح عظیم بن گئی یعنی اللہ کریم نے اپنی محبت کے خلاف جو حضرت اسماعیل کی محبت ابراہیم کے دل میں تھی اس محبت کو ذبح کرا دیا کس دیا؟ جب حضرت اسماعیل بھی گئے، حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے افواہ بندے کا دل جو ہے خالص اللہ کی محبت سے بھرپور ہو اور کسی کی محبت نہ ہو یہ ہے ذبح عظیم حد ہو بدلہ دیا ہم نے ذبح عظیم کے تھا یعنی دل والی محبت کو زبا کیا وہ زبا عظیم ہے اس کے بدلے میں ہم نے پھر یہ کر دیا کہ اسماعیل بچ گیا ہے اب دم زبا کا کر دو وہ تو چھوڑ دیا ہم نے آپ پیچھے آنے والوں میں سلام ابراہیم کزال صاحب اور خوشخبری دی ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاب کی وہ بھی نبی ہوگا بڑے صالحین میں سے وبا رکھنا اور برکت دی ہم نے اوپر اس کے اور اوپر اسحاب کے ان کی اولاد میں سے موسم بڑے مخرض بھی تھے اور ہارون پھر تیسرا چوتھا یہ ہے کہ ہم نے احسان کیا موسا پر ہارون پر نجات دی ان کو ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے اور ہم نے نصرت کی ان کی پس وہ غالب ہو گئے جو ہے مغلوب ہو گئے دی دی ہم نے کو کتاب بھی المستی واضح کتاب وحدین سراۃ المستقیم اور ہدایت کی ہم ان دونوں کو سراۃ مستقیم کی پھر چھوڑ دی ہم ان دونوں کو پیچھے آنے والوں میں پیچھے جو آئے تھے وہ کہتے سلام ان کا دل مسین ان بازن پانچواں قصہ الیاس جو تھا وہ بھی رسولوں میں سے تھے. جس وقت اپنی قوم کو اللہ کچھ حیا نہیں کرتے اللہ کا اتدون بال بالن کیا تم بلاتے ہو بال بدھ کو اور چھوڑ دیتے ہو اصل خالق کی کی کو اللہ یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے آبازگار کا فقط ضبو نے جٹلایا پھر وہ بھی اللہ کے عذاب کے ذرا حاضر ہو گئے اللہ عباد اللّہ مگر مخلص لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا ترک نال فلآرین جو پیچھے آنے والے تھے وہ یہی کہتے تھے سلام اللہ الیاسین السین پر اللہ کا سلام ہو انال قرآن انباد المن تھا سلوت علیہ السلام وہ بھی رسولوں کا میں سے تھا جب کہ نجات دی ہم نے اس کو اور اس کی اہل کو تمام کو مگر ایک بڈھی جو رگڑے جانے والوں میں سے تھی سم مدم مرن پھر دوسروں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا وہ ان نکو مکے والو تاکہ تم گزرتے رہ جاتے ہو اوپر ان کے مصبحین اس حال میں کہ صبح سویرے کا سفر بھی کرتے ہو وہ بل لے رات شام کو بھی آتے ہو ان کی وسیعوں سے گزرتے ہو افلا تا تمہیں سوچ کھو لیا تھا بہ ن یونس یونس جو ہے وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھا اس آبا کا جب کہ وہ بھاگ پڑا تھا کشتی پری ہوئی سواریوں گواری کی طرف پھر اندازی ہوئی پھکانہ میرمد حضیر پھر وہ مغلوبین لوگوں میں سے ہو گیا پھل تک ہو تو پھر حاصل کر لیا مچھلی نے وہ ملیم وہ منامت کرنے والا اپنے آپ کو تھا فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَا اگر وہ اللہ کا بندہ وہ یونس علیہ السلام اللہ کی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا مُسَبِّحِينَ مُوهِدین میں سے نہ ہوتا لَلَبِسَ فِيبَتْ نَهِ ضرور ٹکا رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک فَنَبَدْنَا بِالْعَرَائِ پس پھینک دیا ہم نے اس کو کھلے میدان میں دریا کے کنارے وہ سفید مگر بڑا کمزور ہڈ ہڈیاں ہڈیاں تھیں بس ہم نے پیدا کر دیا اوپر اس کے درخت یقین درخت کو کدو کے درخت کو وہ ارسل آفید دیا ہم نے اس کو علا میت الف اور ایک لاکھ آدمی کی تاریخ تبلیغ کے لیے پھر دوبارہ واپس جاؤ وہ ایمان لے آئے مت حرس تک ہم نے ان کو نفع دیا زندہ رکھا اب پوچھنا ان سے کیا تیرے رب کے لیے لڑکیاں اٹری ہیں اور ان کے لڑکے کیا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں وہ موجود تھے اس وقت خبردار تھا کہ وہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے سب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ولد بنا لیا ہے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں. کیا چون لیا ہے اللہ نے لڑکے سے اگر چاہتا تو اپنا لڑکے پیدا کرتا ماں لکو کی فتح کیا ہے تمہیں کیسا فیصلہ کرتے ہو افلا کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ام لکھو سلطان مبین. کیا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے کھلم کھلی لے آؤ کوئی کتاب اگر تم سچے ہو وجالو بہن ہو بہن جنت نصبا ان نے بنا دیا درمیان اللہ کے درمیان جنوں کے نسب بنا دیا کہ اللہ کی جرز وال جنت ہو کہ جن جانتے ہیں کہ انہوں لمحر اپنے سرکشی کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے سبحان اللہ اما یسفون اللہ عباد اللہ المخلصین وہی بچ جائیں گے جو مخلص ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تم اور تمہارے جو مسجود ہیں شیطان سارے کے سارے مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَانِ فَانَتِينَ جب جس حضنے میں تم دوبے ہوئے ہو سارے إِلَّا مَنْ هُوَ سَارُ الْجَهِيمِ سارے جہنم کے اندر داخل ہوں گے ماں لہو نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر سب کا مقام معلوم ہے جہنم میں وہ ان لال نہ صاف ہون ہم سفے باندھ کے کھڑے ہوں گے ان نال نہ مسب ہم اس کی تصویر بیان کریں گے وہ ان قانون یقول اگرچہ وہ تھے کہتے کیا کہتے تھے لو انا اندنا ذکر من ال اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی روایت پہنچتی تو ہم بھی مخلص بندے ہوتے علام اللہ کی کتاب میں مقدس کی بات کو انہوں نے جھٹلایا تو سارے کے سارے ان کریم دیکھیں گے کہ حق پر قوم ہیں ورک سبقت کل متنوع بشارت تاکہ گزر چکا ہے ہمارا بول اپنے رسول بندوں کے لیے کہ وہ منصور شیطان لوگ وہ رحمان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا جھنڈ ہمارا وفد ان کے لیے غالب ہو کے رہے گا اے میرے پیغمبر آپ ان سے منہ پھیر کے رہیں مشرقی ان سے ایک وقت تک اب سے ہم ذرا دیکھتے رہیے وہ بھی انکری دیکھ لیں گے کیا ہمارے عذاب سے وہ جلدی چاہتے ہیں؟, فیضا نظر آتے ہیں جب اتر گیا عذاب ہمارا ان کے میدانوں میں صباف المنظرین بہت گندی ہو گئی صبح منظرین کی فتح ونم ہی آپ توجہ ان سے ہٹا لیجئے اب سے ذرا دیکھتے رہیے سرون وہ بھی دیکھیں گے کہ عذاب کس طرح آتا ہے سبحان رب کرب عزت شریکوں سے پاک ہے خلاصہ سب نکلا پاک کا شریکوں سے پاک ہے تیرا رب جو عزت والا رب ہے جس سے وہ بیان کر رہے ہیں سلام الب و رسولوں کا کمال تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بچانے والے نہیں خود مصیبتوں میں پھنس کے بچ گئے ہیں الحمد للہ رب العالمین سارے کمالات اللہ پاک کے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں